ہمیشہ کی نعمتوں کے مستحق بندوں کا استغفار اننا آمنا فلنا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ترجمہ اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں بس ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے فرمایا کہ لوگ عموماً دنیا کی چیزوں پر فریفتہ ہوتے ہیں دنیا کی چیزیں مثلاً عورتیں بیٹے سونا چاندی کے ڈھیر قیمتی گھوڑے مویشی کھیت وغیرہ حالانکہ یہ وقتی فائدے کی چیزیں ہیں ہمیشہ کی کامیابی نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بنو کے لیے جو کچھ آخرت میں تیار فرمایا ہے وہ بہت بہتر ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کی رضا جنت حوریں وغیرہ یہ دائمی نعمتیں جن بندوں کو ملیں گی ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَطِنَا عَذَابَ النَّارِ